وعلى آله ابن عباس رضي الله ظلما جب اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد نازل ہوا تقرر کے قریب نہ ہوں اخسم مگر اس کے ساتھ جو اچھا طریقہ ہے اچھے طریقے کے ساتھ نیک نیت, نیک نیت کے ساتھ اور اسی طرح اللہ کے ارشاد اِنَّ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ اَمْوَالِ الْيَتَامَ وَظُلْمَ وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے اِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَ پوری آیت کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آج بھر رہے ہیں جہنم کی وَسَيَسْلَوْنَ سَحِیرَا اور جلد ہی وہ جلدی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے ان تل قمن کا نیند یتیم ان جن لوگوں کے پاس یتیم تھے تو انہوں نے احتیاط کرنا شروع کر دی طعامه من تعام ہی کھانے میں سے اور اسی طرح شرابن شرابی ہی جو خود پیتے تھے اسی میں سے اپنے کھانے میں سے اور اپنے پینے والی چیزوں میں سے الگ کر دیا یہ بھی نہیں بلکہ قیدا کا غلم انقام یتیم و شراب ہی جب یتیم کے کھانے اور پینے کی چیز بچ جاتی تو خوبی سا اس کے لیے رکھ دیا کرتے تھے یتیم اس کو کھا لیتا أو یا, یا وہ خراب ہو جاتا پشتر تو یہ بات یعنی ان, ان یتیموں کے جو نگران تھے ان پر بہت سخت گزری رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی یہ لوگ آپ سے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اصلاح اللہ خیر کہ ان کے لیے مصلیحت کی رعایت کرتے ہوئے خیال رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہے دینی بھائی ہے شرابہ شرابہ تو یتیموں کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ شامل جو ہے وہ انہوں نے کر لیا ان نگرانوں نے یتیموں کے نگرانوں نے جو ہے یتیموں کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ شامل کر یہ بات معلوم ہو گئی کہ پہلے تو آیتیں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ تو پھر صحابہ نے جو ہے یتیموں کا خوب خیال رکھنا شروع کیا یہاں تک کہ جو کھانا بچ جایا کرتا تھا وہ بھی رکھ لیا کرتے تھے تو پھر وہ کھانا ضائع ہو جایا کرتا تھا پھر آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس طرح کھانا ضائع ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کر لیا کرو کہ ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ شامل کر لیا کرے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے. عن ابي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخى وبين اخيه حديث الله عليه وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو جوไے ڈالتا ہے والد اور ولد کے درمیان بھائی کے بھائی کے درمیان اور بین الاخى وبين اخيه بھائی دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے. حضرت عبداللہ بن محدود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جب کسی قیدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو یعنی کسی جہاد وغیرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اہل البیت جميعا تمام جو گھر کے لوگ ہوا کرتے تھے کسی ایک آدمی کو دے دیا کرتے یعنی قیدی میں ماں بھی ہے باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے دو بھائی ہے سب کو ایک آدمی کے سپر کر لیا کرتے تھے طرح پر قبئی نہ کے درمیان اس دائی سے دائی کو ناپسند فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جدائی ہے. یعنی دو بھائی یا باپ بیٹا اس میں جدائی کو ناپسند فرمایا کرتے تھے ابھی صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ برے لوگ کون ہیں اللہ انب بھی حکم بی اب دہو نہ شخص برا ہے جو کھانا اکیلے کھاتا ہے غلام کو ناحق مارتا ہے اور کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا رف دہ رف, دہو رف دہو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے صلاحیتیں جو ہوتی ہیں انسان کے اندر اسے دوسرے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا یہ برے لوگ ہیں نبی اللہ رسول سیئ حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل نہیں ہوگا جنت کے اندر سید المل جو برا ہو اپنے غلام باندی کے ساتھ کیا آپ نے ہمیں یہ خبر نہیں دی کہ انہا الامت اکثر کہ یہ جو امت ہے یہ تمام امتوں میں سے زیادہ امت ہے مملوکی نویا اس میں باندیا بھی ہے غلام بھی ہے اور یتیم بھی ہے قال نام اللہ علیہ وسلم فرمایا اولادكم تو تم ان کے جو غلام باندیا ہے ان کی عزت کرو جیسے تم اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہو عزت کرتے ہو مما اور کھلاؤ جو تم کھاتے ہو قالو صحابہ نے عرض کیا فما نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں نفع پہنچانے والی چیز کون سی ہے تم اس گھوڑے کے ذریعے اس کو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اس کو باندھ رکھتے ہو اور وہ مملوک ان کا اور وہ غلام جو تمہارے لیے کافی ہے تمہارے لیے حفایت کرے. یعنی تمہاری دنیا کے کام اچھے طریقے سے انجام دیتا رہے تاکہ تم آخرت کے لیے فارغ رہ سکو اذا صلح جب و نماز پڑھے تو تمہارا چھوٹے بچوں کی تبیت اور ان کی پرورش اور بالغ ہونے کے بارے میں کثرے کے ساتھ اور کتھا کے ساتھ ہانا ہا دونوں جائز ہے اس کا معنی تربیت ہوتا ہے